اللهم الحمد لله اس سورہ مکہ آیت 25 بنا پوری ذی شان کا ماخذ یا یوم ناصور و یوم عظیم خلق كل و قبلكم عنا في تقدیم ا التي جعلت لكم اوراق فراش من السماء و جعلت لكم السماء بامان تظلون في صبر كل الا لم بائیس اللہ شاخ لوگوں کو خطورت ہم اپنے رب کی بدت کو اسی کی بدلی کو اسی کی دیا کو جس نے مجھے پیدا کیا الزیخو رب پاک نے اپنا ایک پروڈکشن کس انداز سے فرمایا الذیق علام جس نے پیدا کیا رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا رب ہمانا <مید> رب ہوتا ہے پالنے والا جس کو عرب میں بھی استعمال کیا شوہر کو بھی چونکہ بال اوقات उसको भी कहा गया है ये ने और बादशाह को भी कहा जाता है बाप अपनी फैमिली को पालता है इसीलिए वो फैमिली के लिए रंग हो सकता है आस भी तो रंग का नवरी और स्टली के हिसाब से माना है पालने का सिर्फ रंग कहने से कि हमारा और कई है रब नहीं? हम है तो उससे बुलाद बुलाद अल्लाह आपकी پورے یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چلا ہے تو وہاں بھی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سال میں نے قرآن سے دیکھ جس سے یہ میرا موقف کلیئر ہو رنگ جو لفظ ہے وہ خدا ویم کے لیے خاص نہیں رکھا گیا بلکہ رم کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر بات ہے کہ اس میں یہاں عمومی طور پر حقیقی کے لیے استعمال کرتے یہ بھی مسئلہ لیکن اللہ نے اپنے رب سے ڈرو ٹھیک ہے قوم से رب رب کہہ دیا تو بات جاتی نہیں لیکن انٹرولیکشنی اس حساب سے اللہ دی اعلام کیونک جو تمہارا خالق ہے جس نے اس میں پیدا کیا قوم سے رب جس نے اس میں پیدا کیا اس رب سے ڈروج جس نے انہیں پیدا کیا है آج پاک کنتصری کے اس مقام से لئے فرعون نے کہا اپنی قوم سے انا ربتم االا اللہ تعالیٰ فراہ والا رب قرآن ہے قرآن نے کہا میں جس نے بھی دعوی کیا خدا ہونے کا دعویٰ ان تمام مردوں نے بھی جو بھی اللہ پیدا کیا خالی تھی لذیم کو صرف نہیں پیدا کیا اور عبادت کہتے عبادت کی تعریف کیا ہے عبادت کسے کہتے کسی شخص کو جس کا ہاتھ چھپا جانا معبود ماننا ضروری ہے اور وہ اس کی تعظیم رہے گی عبادت نہیں ہوگی میں اپ اور آسانی سے سمجھاؤں گا کہ یہ عبادت سننے کی سے کیا کوئی چیز ہے عبادت کہتے ہیں ہم یہ گفتگو کم کر کے بات کو مفہوم میں سمجھانے کی کوشش کرتے تو لوگ سمجھتے ہوں گے عربی آتی نہیں ہے یا علوموں کو اسے جانتے ہیں اس لیے یہ پرابلم ہے ہم سے عبادت میں پڑا بھی ہوا ہے یہ کیا ہوگی میرے حال میں الحمدللہ تیری سے ہمیں صرف کرنا عبادت ہے عبادت ہے عبادت کرنی ہے اس کی عبادت کی جانگی تو عبادت کی تازیم بھی کرے جس کی عبادت ہوتی ہے اس کو محبود جاننا بھی ضروری ہے اور اس کی تعظیم کرنا بھی احتیاط کرنا ضروری ہے حضور کی تعظیم ہوتی ہے ولی کی تقسیم ہوتی ہے یا کسی اور نبی کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ صرف تعظیم ہوتی ہے وہاں پہ شک نہیں پائی کہ وہ یہ ہے کہ اس کو محبود مانا کسی بھی نبی کو کوئی شخص عبادت کے لائق نہیں مانتا کسی بھی رسول کو کوئی شخص عبادت کے لائے نہیں مانتا بھی ولی کو کوئی بھی عبادت کے لائم نہیں بات کی بات ہے, ہے اس کی تعزیف کرے نہ کرے وہ بات کی بات صرف ماں ہی کے برابر کرتا کو اللہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے مغیر ہوں لیکن کب ہوگا جب اس کا یہ عقیدہ دی ہوئی ہے شان یہ ہے کہ وہ اٹھ بھی سکتا ہے پانی بھر بھی سکتا ہے گلاس بھر بھی سکتا ہے یعنی کہ طاقت اللہ کی ہی نہیں ہے اگر جی ابھی اس سے اس مادرن کا تینوں اللہ کی ہی وہ طاقت سے پار ہے تو میں نار بہت زیادہ گہرائی میں اپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہے یہ طاقت کیسے کہتے ہیں کسی کو معلوم جان اس کی اطاعت کر کے کہ کاظیم کرنا علاج کرنا ہے فرمان تعظیم ہے معلوم نہیں جانا تو فقط کاظیم ہے جیسے قرآن میں آیا قفالک اللہ تعالی کا ہمارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور عبادت رب کے عبادت کے فوراً اور اپنے والدین کے ساتھ دوسرے سلوک ماں کے قدم چونے جاتے ہیں ماں کے قدم میں جنت ضرور کروایا ہے ٹھیک ہے باپ کے قدم کو جنت کے نیچے جنت کا دروازہ کھا گیا سرکار وزیر علیہ السلام کو تسلیم کے پیروں کو چوما صحابہ نے نور علیہ السلام کو صحابہ نے، علی کے ہاتھوں کو چمہ صاحب یہ سب تعزیت ہدایسے دور ہوتا گیا